مکتوبات امیر المومنین علیہ السلام آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مکتوب نمبر چالیس میں ایک عامل کے نام تحریر فرماتے ہیں مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امر کی اطلاع ملی ہے کہ اگر تم اس کے مرتکب ہوئے ہو تو تم نے اپنے پروردگار کو ناراض کیا اپنے امام کی نافرمانی کی اور اپنی امانت داری کو بھی ذریع و رسوا کیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے بیت المال کی زمین کو صفحہ چٹ میدان کر دیا ہے اور جو کچھ تمہارے پاؤں تلے تھا اس پر قبضہ جما لیا ہے اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں تھا اسے نوش جان کر لیا ہے تو تم ذرا اپنا حساب مجھے بھیج دو اور یقین رکھو کہ انسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا وسلام